یہ ہے مسجد بیاہ یا مسجد عقبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے یا مسجد عقبہ بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ مسجد جو ہے یہ بھی مینا کے اندر واقع ہے اور یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے جس کے اوپر یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے یہ دراصل ایک ایسا تاریخی مقام ہے جسے ہم بیت عقبہ اولا جس واقعے کو ہم کہتے ہیں اس مقام پر جہاں یہ واقعہ ہوا تھا یہ بیت ہوئی تھی وہاں پر یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے آ, غالباً آ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ کلان ہو یا اس کے بعد کے کسی دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اس کے بعد کے دور میں تابعین کے دور میں تعمیر کی گئی ہے اور یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ جب ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے مختلف لوگوں سے اس مقام پر ملاقات کی تھی اس میں مرد بھی شامل تھے اور خواتین بھی شامل تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی اور آپ کا ساتھ نبھانے کی بہت اور وعدہ کیا تھا اور یہی بیت تھی جو دراصل ہجرت کی بعد میں بنیاد بنی تھی ہجرت مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام نے ان انصار مدینہ نے جو بعد میں ظاہرے کے صحابہ اکرام تھے وہ ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور اسی بیت کے بعد مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے بھی کھلے اور دلوں کی دروازے بھی کھلے اور مدینہ میں انصار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور یہ عہد کر کے اور یہ بیعت کر کے لے کر گئے تھے کہ ہم اپنی جانوں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے اور آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے تو جہاں یہ تاریخی بیعت ہوئی تھی اس مقام پر مینا کے اندر یہ مسجد جو ہے وہ موجود ہے اس کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ جس مقام پر ہے جہاں پر جمرات واقع ہیں جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات کا جو جگہ ہے بالکل اس کے پل کے نیچے یہ مسجد جو ہے وہ واقع ہے